آپ پیر پیررید کی با جدید اقبال پیر ہیں مشہق گلا با شدید کردے مرید اگریز گلا مقام تریدیاں بیٹھن گے۔ بیٹا جی ایک معاشا نے لندن میں تعلیم حاصل بس وہ الیکشن تک لوتے ہیں افسوس بڑا لگ رہا ہے پتا نہیں پایا آپ لانتی جال کسی بیٹھا ہے گلے جو ہو گیا بغیر سور جو بن گیا وہ قدم ہوگا بھی آج کل پیر مکے لگے سور مکھے لگے بیٹھے سورو تیرے دربار والے وہ سن بادشاہ سن سن بنگریز کام بنتے سن سن بن دینا مینو دوست میرے دوست کی سڈے پیرا پوترا آیا نے آخری چھو سام سنا رہا سن کہ میرے دادا جی کی بلا کوئیس رازی آیا جن کا بات والی مسجد پائی بڑی مشہور مسجد بڑا رئیس وہ آیا مرشد پاک رام فی الحال فل دو چار دن رہا کہ میلو اجازت دیو. میں جناب کی مسجد تعمیر کرنا چاہتا آپ دی مسجد سدی ساری سبحان اللہ ور. آپ فرمان لگے کہ میں سیر کا پتر نہیں بنا اللہ کا جو سونی مسجد بناو لوگ دا مطلب ہے مسجد سیر کرا ہو میں اللہ کا گھر بنا میں سیر کا نہیں میں جی فیصل مسجد نہیں ساری داری فرشت جناب جی جب دی کے ماں کرنا کوئی خدا کا لالت پینی لاندھی خدا کا بچے میں اجازت نہیں تر مسجد پڑھو تو بعد گھر میرے دعوت میری قبول ہوگی آپ نے فرمایا میں طالب علم پڑھانا اگر تیرے گا ناغا ہونا گنا چنا کڑکی لا کے بندے پاسوں کو نواب آئے مسجد پتا ہی کو کام کی سچی دسیا جی کہ نہیں حقیقت میں برش کڑکی لا کے بیٹھے نے ہائے ہائے کڑکی بالکل کوئی فدا کوئی ترو ویکھاں گے ترو ویکھاں گے جیڑا کوئی وڈی گڈی والا آ گیا پیر آندا لے آ جبرئیل امین آ گن دے میں سے بول تیری تو مکنا شیطان اختر اقبال سڑ سڑ کے میں دنیا آدمی کہ میں سو کی آدھا کے تصرف میں بوقاب کے نشے میں بال سنگوں کان کان ٹری کا تلاش مردار, باز مردار اونے پرواز او چیز زندہ لبے گا کیا مطلب کہ جہاں دربار اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا محمد. محمد. وہ سجاد باغ کا متلاشی یہ مردار دان کے میں مجبری رکھنا دنیا دار کس وجہ چلو کسی پاس ڈیل لے لے میرے اگر یہ غرض نہ ہو تو کسم خدا دی فقیر دنیا دار ہاتھ نہ ملاو کٹے بیٹھا مالدار باقی تو بندہ دنیا دار بیٹھے گا نفس آخ گا یار کرا میں لگاؤں گی جس طرح ہاں تو بندہ جھوٹ بولے میرے کو آئے نے میں لا گئے فلان لا گئے جیڑے جھوٹ بولنگ کر دیں اور لانتی کا جھوٹ اصل نے پہلے دن ہی دس دتا میرے سامنے آخیا جی سڈے چھ فٹ لما مت کاتر جی نہیں بنایا جہ خلیس کا خرا ہے شیتان کا خرا ہے بلان کا رسول کرم دا پیر آخر کاتر چھ فٹ لما کترو بلا پیر ہونا ہے نبی کا پیرے نبی مبارک درمیان ہے پیر چھ فٹ لما ہو گیا ادھر ایڈا چوڑا فٹ پتہ لگا کھول گئی گل ایک سال پہلو اسی دلے کراچی اوٹ بولے اور اس ویل سارا پگ تصدیق کی پرچا ہوا ایک سال پہلے اس پرچے دی نقل اتنے آئی ایس چکوال دی ڈی پیو میںفسوس یار یار کفر کی رسو اکرم کی توجتی کر دیتی ایڈی وی بندہ بے گا نبی کی جاری کیبھی آخر گل سمجھا جی دی. لانسی کایا بچی نہ ملا کوئی نہیں بڑے آنگے کی پی منا جی سونی گلا نے کرسالیا اسد میرے بے گئے سید مرا بل آخر چونجوٹی چیٹ ٹکا کے فرمایا تساں یہ آخو کہ آپ اص بنایا جی چپ وٹنی سارے معلومی پا <تصف> بڑی بڑی بڑی ہو گئی یہ کاسا پرتیا بھی یہ کام خراب ہے میں آخر حضور نہیں آیا حضور نے پیر نہیں لگا گل سمجھا جی یہ شبیر مکھو اللہ انتی دا پوترہ مول دی جے گل کرنا ہے تے ہر گھر دے اوپر لگا کھڑا ہے ہاں آو جھنڈیاں دے جی او یار جھنڈیاں تے لگا ہے کوئی سینے تلے پھردا ہے کوئی کچھ کیتی پھردا ہے کوئی تیریا جو بنایا انہاں نال جو سونے دے دے شبیر دی گل ہے پھریں تو مولا کا بڑا اے کرنا حضور دا ہاں ہر گھر دے اوپر ہے مٹیستا مٹی چ اس دن ڈراما نے کیتا نبی ر شریف والے دن جم جلوس کٹتے سن اتوں بند جلوس شامل نہیں ہویا تو آج اس اپنا اس سے شام ڈرام پھر لیا میڈیا پہلا چکیا اتوں بت میڈیا پہلے چکیا جی میں پتہ سی جھوٹرے محمد سرفراز صاحب میرا دوست کر کے مطلب گئے سارا سب ہوں سچا واقع ٹی وی والے انو آکھے اخباراں نوں آکھے یارنوں دیو انہاں دے مولا صاحب دے واقعے ٹی یعنی کی مطلب اے سچی خبراں اچھا نہیں اے داجو اٹھاں سن سالوں کی لگے داجنا ایک دو کوئی مپ پنا ٹوٹانی اوتے وا بیتے سو سنیدہ سینا ہن مجھے سیہ سنیدہ ہویا بچے ہم باہر اس 10 محرم نوں لاہور ملتان روڈ میرا جلسہ بھائی محبت ملتا سدارت سے جیڑا تک کہ یہ گل جھوٹھی سنی شیا جی لڑی وہ شیع بھی پندے پنڈے مجال یہ خود بریلوی ملا برادری میں آخر ہوتا واقع ہو گیا میں ادرو جناب اتنے چنگا ہجوم لگ گیا خیر کھانی لم جو میں بھر کے لا ساری کو بھر کے میں جناب فون جناب میں اربی فارسی اردو موبائل خان کا ڈوگر خان کا جی گل کیتی شاہ نے شان صدیق اکبر ویکھو شان فاروق اعظم ویکو ہزار شان ویکھو ویکو شیعہ سڑکیا پی سونی بچہ یار ایسا ماسک ہو جانا ایک دی حا ل جما حلیفق اور حضرت علی صاحب انترتا سطمے چین جانتی آخ نال یہو نشارا اور مسلمان سب مومنی ایک آنکھ عیسائی اور ایک آنکھ میرے مسلمان ہیں جلسے نارے وجن سنیوں کا قادری، کا پادری جس علاقے الیکشن لڑیا نا اس علاقے میری مستی اتنے راجپوت وہ خود مطلب سیاسی شدانیہ چاہتا ہے وہ تھے میتوان وی بندے کی پنجاب بندہ کٹ دے نا جڑے وہ اندنیسا ہوں اس لے استاجی انہا دے جلسے دے ویچ شریق سا نشات کلونی جلسہ ہوں دے اس پر انہا دے ایسائی دے جلسہ دے انہا دے ایسائی ورکری دے جلسہ دے ایک موضوع جو استاجی آخر تے ایک کھڑا ہو جانا ہے اگر آپ نے جواب دیتے چاہتا موضوع سے کڑا سی یاد نہیں ہے ایک ہمیں آج کل موبائل سے بھی ائی جی یہ بلٹ اللہ اللہ کرنا ہے ماں سے سیکھنا موظف ہمیں کام چاہیے تھا پہلے ہو اللہ اللہ کرتا ہے جی واقعی کرتا ہے نہیں مان گیا ایمان نہی پاگل آ جا کر بہت اچھا بھی یہ آیا میں بار ہاں فون ہی یہ بڑے کم رہے ہیں ماشاءاللہ نا ویٹ رہے فر ماشاءاللہ فر میں ہیں نشان لگے نہیں جگہ فر گئے سلام قل دی حالے ہے par excusez-moi par je ne sais <laughs> pas <laughs> je ne sais pas je ne sais pas hier de Kennedy n'est